جمع کیماعت داندی واسی ان سے بتائی منظور کی وشری کی خباس کی وشری کی گئی مسلی وا دسمحدما دروات مہاراض پورک میں اختلاط مذاہب دا آدال سراسر تمال <سؤال> نبی سر سلم حج تہو نبی دا دے دین میرا سر اور چکم مینا کی دے جن نبی السلام تام کو امراؤ کر دے دے بسام اور چار من رسم پائے سہماش رفید آگا پھر ستھی خواہ رفی گیور کے دا لو رفی گی خرا درا سہما چی رفید آگا جا کال ما منا کما تشمن کو ہار کما جی کو مندور او جماعت جماعت جماعت جمات سے کہار کمارا پھر دگا من چاسو شکر کیے گیو کی بشری کیے گی ہار من کدم آخام جیم سلام کرے گی صرف مارک بڑھے گی دلی مجھے شری کے لیے سماد مغرب فجر تو مغرب احناطما دیگر مسکنا کئیمتنا فجر نے جس دن بعد نوابے آصف داشو جہند راہناب خوت کزری کی جس نے پور مند کے بیا حاضر جمع تا صرف ہند ماپسن ماف کی شریک ہی بات موافر کے نواب نشتہ رہے نا کام کی کپڑ سارے نو فرشتہ کے اندر سلام کر لے کا تو نفرشان کے خلاف دماغ کی, کی شریک نہ واقع و رت فجر کی وافیہ واقع وافیہ تو فجر کی ذکر گئی تفصیص نوہرت دنس نہ یار سبب دنس نئی نی تخصیص الفیا سبا مندے تفصیص نوہرت دکمنا سیلری سبب سبا اخو پے لاک پی کے واری جاب دے بسم چیزیں میری اوکے آج تک آدھا سو مدد سر آپ سردل فجر کا ہدیز عید الجر تیرے ذکر کرے گا خالص حکم ظاہر معللہ چی فرضن اقسن فرضن مaksan سے مقصود دار ہے کہ وجود دعلا سے وجود حکم و عدم لہسر عدم دو حکم میں تو پوری سر کے استسناد موریدم صحیح ہے نور لگا لو تیزی کر دارو سدے دی دے, دے. دا معلوم مارو بشر کم مقام کے نفر سہری شراکت سہیلے چکم کے سیدھی شراکت اور سباہ کے من راہ کردر مجگن کرا چرا تبادر ہاتھ تا تھا بن نہ دا کم بعد نہل المغرب جن چدرے رکھا تھا نہ ماحول رض کا شوافی ہوئی کا انتظام کے خلاف مخابت ایماندرا وہ جن مستقبا کہ صرف سن کے شریک دیشی انور مندر فکا تو گرکی جنہیں دن فکئی شامش کشمیر احمد اللہ فلیح کل باندر جگڑی جی فکا محکی یسلار کا وہ معلوم آداب اقصد نے دن پر دوردرش نے بس وقت وم کم بدے ماں بسے اب اپر ویا سوریہ سیری نمان پل کر دیست پنے کی دن پر دوردرش ہے کا سراد اور سراد و بال قال بيسا وبال باب عند نهجن و يزيد بن عامر قال بيسا بالا بيسا حديث يزيد اللہ الجماعت و دا نظام باقی ہے جو مصاحب جماعہ در گا ہوں بھائی اپ حال کے ہمم ہم دو حدیث قجر احادیثنا فجر مسنسنا کو اصل جلائے رہا بعد مغرب سے قال اذا صلى ف وحده ادرس ما يعيد صلاه الله في جماعه فاذا صلى رجل مغرب وحده ثم دخل قال وان يصليها معروض لازم باقصان سر گئی وش تو وہ من من گم کے سرکات نا دانفل فرد آکش راج دار اولتی سا بہادیات